بس اللہ صحمد اللہ, اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبۂ حضرہ موجود تمام خران اور میرا نشین موجود خان گرامی پقدم سامین کو شماسن براب سے عرض کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس جو ہے کتاب شک الحمد میں سے باب النزل ہاں اور باب العیمان نظر اور احد کے باب میں سے ہیں اس کتاب کا جو ہے اور تیسرا درس ہے تیسرا درس ہے پہلا اور دوسرا اور تیسرا درس ہے اور پہلے جو دو درس ہے وہ قسم کے بارے میں تھا اور قسم کے کفارے کے بارے میں آپ کو بیان فرمایا اور قسم کے قسمیں بیان فرمایا ابھی یہ درس جو ہے آنے والی درس دیکھو ایک درس میں یا دو میں ختم ہو جائے گا یہ نظر کے بارے میں ہے ہاں جی نظر کے بارے میں ہے کہ آپ نے مطابق نظر کی کتنی صورتیں ہیں اور نظر میں بھی وہ جو ہے حرام نظر اور مخروح نظر بھی ہے اور شرن باعث صواب پسندیدہ مصطف واجب نگا نظر بھی ہے باعث صواب نظر بھی ہے تو ان کے تفصیلات بیان کر تو شرس نظر و نظر نظر میں یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے مثلا کبھی بولتے ہیں اللہ مجھے جو ہے مثلا ایسے طالب ہیں انتیان امتحان میں پاس ہو جائے ہاں امتحان میں پاس ہو جائے تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا مثلاََ یا اتنا پیسہ صدقہ دے دوں گا اس طرح کرتے ہیں اور کبھی جو بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اگر یہ بیمار ٹھیک ہو جائے میری بیماری اگر کسی بھی بندے کی تو میں یہ نیک کام کروں گا صدقہ دے دوں گا روزہ رکھوں گا محنت اس طرح بول دیتے ہیں اور کبھی جو ہے خود کو ایک غلط چیز کا عادت ہو چکا ہو کسی گناہ کا محنت کوئی نواس نہیں پڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نصف ہوتے ہیں نظر زری اپنے آپ سے اگر میں نے دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں کھڑے ہوئے کہ اگر میں نے دوبارہ نماز توڑا تو میں نظر کرتا ہوں اللہ کہ مجھے سزا کے طور پر میں یہ نیک کام کروں گا یہ صدقہ دے دوں گا یہ روزہ رکھوں گا مثلاً اس طرح اور کبھی کچھ نظر جو اسم کی کوئی شرط شروع نہیں ہے اللہ کے کی نظا کے وہ نظر کر دیتے ہیں صدقہ دینے کا اللہ سے عادت کر لیتے ہیں کوئی نیک کام کرنے کا تو اس طرح نظر کی صورتیں ہیں تو شرمت عامن نظر و بالا نظر قاولہ نوعین اس کی دو قسمیں مرضی ایک نظر ہے پسندیدہ مرضی دوسرا ناپسندیدہ اور پسندیدہ جو ہے وہ بہن کر رہے ہیں ناپسندیدہ میں مقروع اور حرام ہے تو پسندیدہ میں فرمرضی وہ نظر جو پسندیدہ ہے اللہ کو پسند ہے اس کے اعلیٰ اروات اعصمین اس کے چار قسمیں ہیں چار صورتوں میں یہ نظر وہ تحقیق ہو سکتے ہیں ہاں جی انجام پا سکتے ہیں اور وہ نظر جو پسندیدہ نظر ہے اس کے چار خشمیں یوں ہیں امام یقن بیرن یا وہ نظر کیا ہے کسی نیکی کے خاطر ہے یعنی یا اس نظر کو بولتے ہیں نیکی کے لیے نیکی کے لو سمراد کیا جیسے یہاں مثال پیش کیا ہے اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا جیسے مثال دے رہے ہیں تو پھر جو ہے میں یہ نیک کام کروں گا روزہ رکھوں گا ہش کروں گا مثلاً اس طرح یا جیسے کوئی بولے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو یا میں فلاں نیک کام کر سکوں مطلب یہ کسی بھی کام سے مربع ہوتے فلاں نیک کام کر سکوں تو پھر میں یہ روزہ رکھوں گا یہ صدقہ دے دوں گا اس طرح کے نظر کو نظر برری کہتے ہیں چونکہ بیر ان کے معنی نیکی کے معنی امام یا کونہ یعنی کسی نیکی کے خاطر نیکی کے لئے ہیں نشے کے انجام دہی پر اللہ تعالیٰ سے ساتھ نظر کرتے ہیں اگر یہ نیکی میں کر سکوں تو پھر میں یہ دوسرا نیکی کروں گا نظر کی صورت میں اور شکراً یا جو ہے شگر کے طور پر وہ نظر آبر کرتے ہیں شکر کے لو جیسے کہ آپ کو کوئی بیماری لگ گیا تو اللہ نے آپ سے آپ نے جو ہے نظر کیا اللہ اگر میں بیماری سے اچھا مجھے شبھا مل جائے تو پھر میں شکرانے کے طور پر اتنا دن روزہ رکھوں گا مثلا یا کوئی صدقہ دے دوں گا اس کو بولتے نظرِ شکری یعنی اور زجراً اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو تنبیخ کرنے کے لیے ہو وہ آپ کا نظر جیسے میں نے آپ کو مثال دیا تھا کوئی ایک آدمی کو نماز ترق کرنے کی عادت پڑی ہوئی یا کوئی اور حرام کام کا عادت پڑی تو وہ پہلے اسے توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے آپ سے اللہ کے سر میں حاط کرتے ہیں اللہ اگر میں نے دوبارہ یہ غلط کام کیا تو پھر میں نظر کرتا ہوں کہ تو مجھ پر یہ سزا ہو میں یہ صدقہ میں دے دوں گا ہاں یا یہ نیک کم میں کروں گا اس کو اس گناہ کو اگر دوبارہ ارتقاف ہو جاؤں تو اس کو نظر زاجری بولتے ہیں تمبیغ کے لیے نظر کیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور تبار یا نظر تور یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کوئی شرط نہیں ہے کسی نئے کام ہو جائے تو اس کے بدلے میں یا کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے اس کے بدلے میں یا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر میں نے دوبارہ کیا تو میں یہ سادگار دوں گا بول کے نہ ایسا کچھ نہیں صرف تبر نہیں اللہ کی رضا کے لیے نظر کرتے اللہ کے رضا کے لیے نظر کرتا ہوں مطلب کہ خود کو پابند کرتا ہوں کوئی بھی نئے کام کرنے کا تو یہ چار صرطوں میں وہ غیر المرضی اور جو ناپسندیدہ نظر ہے علانعینی اس کی دو قسمیں ہیں اماں یقن محرمن یا تو وہ حرام میں اس سر کا نظر کرنا او مقروحاً یا مقروع ہے تو حرام نظر جو ہے وہ مکرو نظر ابھی بعد میں آ رہے ہیں فی الحال جو ہے وہ نظر اب آپ نے نظر کر لیا چار صرطوں میں ہاں جی جو جائز اور باعث ثواب نظر تھا اب اس کو پاپولا کرنے کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے فرماتے و نظر وال آحت کا من کیا ہے یہ قسم جیسا اللہ سے عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اللہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں وہ لفظ نظر کے لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں وہاں آحد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اللہ میں تیرے ساتھ احت کرتا ہوں ہاں جی تو یہ وعدہ کرتا ہوں یوں بولیں تو یہ عہد بن جاتا ہے نظر کرتا ہوں بولیں تو نظر بن جاتا ہے ہاں جی تو اسے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے دونوں کو توڑنے کی صورت میں عمل نہ کرنے میں کفارہ وہی قسم کا کفارہ ہے جو ہم نے پرسوں کل پرسوں پڑھ لیا ہے کفارہ سب کا ایک جیسا ہے و وَلَا نظر ولاحت نظر واحد جو مادار کے ساتھ بندھی جاتی آہت وعدے کیے جاتے ہیں ان دونوں پر یہ جوال ہے واجب ہے جس کسی نے نظر کیا وہ چار صرتوں میں جو جائز نظر تھا پسندیدہ نظر تھا یا عہد کیا تو یجب والے تو اس پر وہ بھی کسی نئے کام کے احت بھی نئے کام کے تھے ہیں کہ اللہ اگر یہ نئے کام ہو سکا تو اللہ میں یہ دوسرا نئے کام کروں گا اس طرح اگر میں نے میں فلاں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں جو ہے یہ صدقہ دے دوں گا یہ روزہ رکھوں گا یہ غریب غربا کی مدد کروں گا اس طرح کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ عحد کر لیتے ہیں تو سفر فرماتے ہیں نظر والد یہ دونوں ہوا یج والے جس کسی نے کیا ہاں جی نظر کیا عحت کیا تو واجف اس پر ایو فیف ایو وفا ایو و, و, وفا کریں پورا کریں بیما احداد جس چیز کا نے اللہ کے ساتھ عحد کیا ہے وعدہ کیا ہے اور نظرہ یا نظر کیا ہے نظر مانا ہے یا عہد کیا ہے وہ پورا کرنا یہ واجب ہے لہذا زن گرامی نظر کرتے بعد کے کریں اور پورا کرنے کی طاقت ہے تو نظر کریں نہیں تو نہیں کریں ہاں جی جو بھی توفیق ہوتا ہے نیکیاں کرتے رہیں خود کا خیر دیتے رہیں خود کو نظر نہ کریں اگر وفا نہیں کر پاتے تو کریں تو ایسا نظر کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں تو ہرمایہ ایو وفافی واجب ہے اس پر واجب والے ایو وفا پورا کرنا بیما عہدہ جس چیز کا آپ نے اللہ کے ساتھ عہد الوادہ کیا اور کی نظر یا نظر مانا وہ علم یا لیکن اگر وہ نظر آپ سے پورا نہیں ہوا وہ عہد پورا نہیں ہوا لمان کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے معنی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکا عہد پر عمل نہیں کر جیسے معنی جیسے کا ذوفی جیسے روزہ رہنے کا آپ نے عہد کیا تھا ابھی کمزوری کی وجہ سے نہیں رہ سکا کز ذوفی اب اس بالکل صدقہ دینے کا آپ نے عہد کیا تھا اب وہ صدقہ دینے کا عاجیز آ گیا کوئی کو پیسہ ہی نہیں آپ اس موقعے میں وہ نہیں دے پا رہے ہیں آج ہی اس کہ اس کام کو کرنے اس نئے کام کو کرنے کی وجہ سے او او یا کوئی مخصوص وقت میں کرنے کو کہا تھا بھائی فلاں دین کو کروں گا فلاں جمعرات کو یہ کام کروں گا تو وہ وقت فوج ہو او ان یف یا یہ کہ فوج ہو جائیں وقت تو وہ وقت جو ہے جس میں آپ نے ایک نئے کو کرنے کا حق کیا تھا مسئلہ کسی ایسے مسئلہ کی وجہ سے انفا جو پہلے کے مقابلے زیادہ زیادہ نفوشت ہے فائدہ تو اس مسئلہ کی وجہ سے آپ نے وہ دن آپ کے ہاتھ سے مثلا جیسے فوت ہو گیا آپ نے کہ سفر پہ جانا پڑا سفر میں گیا تو وہ نظر جس دن آپ نے پورا کرنا تو وہ نہیں کر سکا تو اور میں کیسے وہ یا فوت ہو جائے انہوں نے اس نظر کو پورا کرنے کا وقت یہ مسئلہ تین کسی ایسی مسئلہ جو زیادہ نفع باخش فائدہ مند ہے ضروری ہے تو نظر کیا ہوا آپ نے اس دن جس دن رکھنے کو اللہ سے ہاتھ کیا تھا اس دن نہیں رکھ سکا کس بھی وجہ سے نہیں رکھ سکا یا جس آگے وہ صدقہ وغیرہ نہیں دے سکا یا کمزوری ہو سے روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکا توفہ ہمیشہ تو اس نے قسم توڑ دیا ہے تو اس کا قسم ٹوٹ گیا اس کا نظر ٹوٹ گیا آہذ ٹوٹ گیا اس نے شکنی کیا ہے یا اللہ کے ساتھ نظر توڑ دیا ہے اس نظر پر عمل نہیں کیا تو کیا حکم ہے ہاں جی تو اس کے آہد ٹوٹنے کے صورت میں قسم نظر جو ہے اس کے خلاف ورزی ہونے کے صورت میں یہ قسم کا حکم میں ہے تو عالیہ الیمین تو اللہ واجب ہے اشاخیوں پر یمین قسم قسم کا کف تو شاپ جو ہے نظر کے خلاف عرضی کرے یا نظر کیا تھا اس کو توڑ دے یا آحت کیا تھا اس کو تو اس کو عمل نہیں کیا کس وجہ سے بھی نہیں ہوا تو واجب ہے اس پر کافارت الیمین قسم کا کہرہ جو کہ آپ نے خیال پڑھ لیا تھا قسم کے کف یہ قرآن باغ میں موجود ہے دو اسٹیپ میں ہے پہلا تو یہ ہے کہ دس مسکین کو کھانا کھلانا ہاں جی یا دس مسکینوں کو لباس پہنانا کم سے کم ایک قمیض ورنہ پورا جوڑا یا ایک غلام عادت کرنا یہ ہے قسم کا گفرہ اگر یہ تینوں میں سے ایک کر سکیں تو یہ کریں اگر مالدار جیسے غریب آدمی یہ تینوں میں سے کوئی چنگی تنوں میں مال خاش ہوتے کوئی بھی نہیں کہہ سکا تو پھر وہ تین دن روزہ رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے یہی کفارہ فارہ ادھر آہد توڑے کی صورت میں بھی یہی کفارہ ہے وعدہ تو میں اللہ سے کیے ہوئے نظر توڑیں تو بھی یہی کفارہ ہے فالح تو الفا ن سے تو قسم توڑا ہے احت اور نظر توڑا ہے تو فالحی تو اس پر واجب ہے الیمین قسم کا کفارہ خوب یہ بات ختم ہوگی تو اس کا فراہم دینا پڑے گا ہاں جی منگا پڑے گا رائے حرمت نظر جو ہے رایہ نظر میں الفاظ سے گاہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا ضروری ہے الفاظ میں بولنا ضروری ہے تو وہ نظر کو تو چار قسمیں تو ان کے الفاظ کس طرح ہونے چاہیے فرمانے لیں اور نظر اور نظر شیون ایک ایسی چیز ہے بے نو بندہ ہو بے بے نہ ہوں خود اور اللہ کے درمیان میں کی جانے والی ایک احاط ہے خود اور اللہ کے درمیان میں واقع ہونے والی ایک چیز ہے لہذا اور اللہ انسان کے دل چھاگا سے ہے دل کے رازوں سے ہے لہٰذا اللہ حاجہ کوئی ضرورت نہیں پھر نظر میں اللہ تعالیٰ فسن الفاظ میں بولنے کی ضرورت نہیں دل میں آپ نے اللہ کے ساتھ نظر کیا ہاں اللہ کے کی ساتھ آہت کیا کافی ہے لیکن والا تعالیٰ حسن اگر آپ الفاظ میں بولیں نظر کو اپنی نظر کو جو اللہ کے ساتھ آپ نے دل میں باندھی ہے ہاں کی ہے نظر او اوقات بار لکھیں نظر کو فض سغتہ تو نظر تو پھر نظر کے سگے حاضر ہی یوں ہیں پھر بیر اگر آپ کا نظر بیر ہے یعنی نیکی کے لیے پر جو کہتے چار کن میں سے بیر رن تھا تو اگر کسی نیکی کے انجام دہی کے لیے نے نظر کیا ہے تو نیت یوں کریں اس کی نیت یہ ہے اللہ سے یوں کہیں گے ان روزک دو ولادھن اے اللہ اگر مجھے اولاد دیا جائے مجھے اولاد ہو جائے ولادھن فلی اللہ علیہ تو اللہ کی رضا کے لیے میرے اوپر خضا اس طرح اس طرح سے مطلب آپ نے جو بھی کام ہے دن روزہ رکھنا ہے دن روزہ رکھنا ہے فلاں صدقہ دینا وہ آپ نے ارادہ کرنا ہے وہ بولنا ہے یہ ہو گیا نظر بیری میں کسی نیکی کے لیے اولاد کا ملنا ایک کہ نیکی اللہ کی طرف سے اس تو اس نیکی کے بدلے میں آپ بھی ایک روزے کا یا صدقے کا آپ نے نظر کر دیا اب وہی شگر آگاہ شکر میں تو کسی بیماری وغیرہ میں ہوتی ہے اس کی شبہ کے صورت میں شکر کا روزہ رکھتے ہیں تو یاسلقہ دیتے ہیں تو آپ شکر میں نظر شکر میں یوں نیاد کریں ان بری المریضوں اگر مریض ٹھیک ہو جائے اے اللہ میرا یہ بیمار ٹھیک ہو جائے گھر میں بیٹا ہے باپ ہے بہن ہے کچھ بھی اے اللہ میرا یہ بیمار ال المریض معلوم شخص بیمار ہے اے اللہ اگر میرا یہ بیمار بڑ ٹھیک ہو جائے تو خلی اللہ اللہ خزاں تو اللہ کے لیے ہے اللہ یہ میرے پر واجب خزا اس طرح یعنی اس اب خزا اس طرح کنہوں اشارے میں رکھا اب مثلا اتنا روپے دینا اتنا صدقہ کرنا یا روزہ رہنا جو بھی آپ اچھے کام کے ارادہ کریں یہ اس طرح نیاد کریں وہ فی الزہ جری اور اپنے آپ کو ہاں اچھا اپنے آپ کو تنبیح کرنے کے لیے گناہ سے رونے کے لیے اگر ہاں جی آپ نے پہلے عدد تعبیر سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اگر آپ نے کے لیے آپ نے نظر کرنا ہے زجر میں اپنے لنف سے خود کے لیے خود کو منظر کرنے کے لیے خود کو ہاں جی پابند کرنے کے لیے اس دوبارہ اس گناہ طرف جانے سے رونے کے لیے اگر آپ نے نظر کرنے اپنے آپ کو تمبیخ کے لئے تو یوں نیاد کریں فال تم محرمن اے اللہ اگر میں نے انجام جا کوئی حرام کام خلی اللہ علیہ تو اللہ کی رضا کے لئے میرے اوپر واجب سرا یعنی اگر میں نے اللہ دوبارہ روزہ توڑا تو میں روزانہ مثلا پچاس روپئے دے دوں گا میں اس کا میں اتنا کا ادا کروں گا اتنا میں یہ نیکی میں ضرور کروں گا اس طرح اللہ سے آپ نے عہد کر دیا ان فال تمہاں اگر میں نے کوئی حرام کام جوں. توبہ کیا تھا حرام کام کو چھوڑنے کا جو بھی پلے کرتے تھے اور نظر بھی کیا تھا اگر دوبارہ کروں تو یہ سزا میرے لیے ہے تو ان کہیں گے فال تمہارا اگر میں نے کوئی حرام کام کا اتکاب کیا فلی اللہ تو اللہ کے اللہ میرے اوپر خزا اس طرح یعنی جو بھی آپ نیت کریں گے خزا کے اب آپ اللہ یہ اللہ علیہ اللہ کے لیے میرے اوپر ہیں اتنا روپے ذور صدقہ یا فلاں نیک کام جو بھی آپ دل میں لانا چاہیں لا سکتے ہیں وفد تبرو لیکن اگر جو ہے ہاں کسی نعمت کے حصول کے اس سے مشروط نہیں ہے بیماری کے شفات سے مشروط نہیں ہے اپنے آپ کو گناہ سے بجنا مشروط نہیں ہے بلکہ صرف صرف اللہ کے قرب حاصل کرنے رضا کے لیے نظر کرنا ہو تو پھر یوں نعیت کریں وفد تبرو میں پھر سب للہ نظر رکھنا ہے نظر کرنا ہو وحد کرنا ہو تو یوں کہیں لاہ علیہ خزا اللہ کی رضا کے لیے میرے اوپر واجب اللہ میرے پر لازم قزا اس طرح یعنی اتنا روزہ رکھنا اتنا سب دینا جو بھی آپ نیت کریں ہاں جی تو یہ جو نب علی نظر واجب نظر ہے یہ ہم منعقد ہونے والے پسندیدہ نظر ہے جس کی چار قسمیں ہو گئی ہاں جی ان میں سے جس طرح سے آپ نے نظر کیا ہے اس کو پورا کرنا پر واجب ہے اگر کسی بھی وجہ سے یہ نظر رہ جائے اسوامن نہ ہو تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو کہ جو ہے ہاں جی پہلے مرحلے میں تو اگر آپ سے گنجائش ہو تو آپ کا تین چیزوں میں سے ایک ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہاں جی اور یا ان کو کپڑا پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا جن میں سے جس کے بھی آپ کو توفیق ہو وہ کرنا ہے لیکن آپ غریب آدمی ہیں مسکین فقیر ہے یہ مال خدشان طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے فصیح میں صلاح سے تو تین دن روزہ رکھنا ہے تو یہاں نظر پر بھی امن نہیں ہو سکا شعر پسندیدہ نظر تھا تو اس میں ان کفاروں میں سے ایک کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا لہٰذا نظر کرتے وقت حسن ایک لمبے عرصے کے لئے کوئی نظر کرنا کوئی بولے ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گا ہر محرم میں روزہ رکھوں گا تو یہ چیزیں دیکھ کر روزہ رکھ نظر کریں کیونکہ وہ نظر امن نہ ہو جائے تو کفوارہ لازم آتا ہے آج کے دس پر اتفاق کروں گا